تقریباً اپنی منزل مکمل کر لی ہے چند صورتیں باقی رہ گئی ہیں وہ بھی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اس لیے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہر سال کلام پاک انتیسویں کی شب کو ختم ہوتا ہے اسی بنیاد پر باقی چند ایک صورتیں جو رہ گئی ہیں ان شاء اللہ انہیں کل پڑھا جائے گا اور پرسوں حسب سابق اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ختم ہوگا ان شاء اللہ حفیظ پرسوں کلام مجید کا ختم بھی ہوگا اور ختم قرآن پاک پر تفصیلی دعا بھی ہوگی ان شاء اللہ آج ہم نے سابقہ خلاصہ اٹھائیسویں پارے تک بیان کیا تھا سورہ حشر کا اذکرا باقی تھا اٹھائیسویں پارے میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسے خوش نصیب کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا جو اس قدر ایسار پیشا تھا اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں تشریف فرما تھے عشاء کی نماز ہو چکی تھی آپ کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے کہ اچانک نماز عشاء کے بعد دو مہمان مسجد کے اندر آ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا ہم پردیسی ہیں باہر سے آئے ہیں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں اسلام کے مسائل پوچھنے کے لیے آپ نے مسجد میں نگاہ دوڑائی صرف ایک ہی صحابی بیٹھا ہوا تھا سارے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے آپ نے اس کو بلایا فرمایا اللہ کے بندے دو مہمان آ ہیں ایک مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں ایک کو تم اپنے گھر لے جاؤ اب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہ کہا کہہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں مہمان کو ساتھ لیا اور چل نکلا لیکن راستے میں پریشان ہو گیا غریب آدمی تھا مخلس ہو کلاش سوچا نہ جانے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا اپنی بیوی کو قصہ بتلایا کہ اس طرح نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان میرے سپرد کیا ایک مہمان آپ خود اپنے گھر لے گئے ایک مہمان کو میں لے کے آ گیا ہوں کو گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں خاتون بھی اللہ کی پاس باس بندی لی تھی لیک اور اس نے پریشانی پہ سلوٹ نہیں ڈالی کہ اپنے گھر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تم مہمان کو لے کے آ بڑی خوش ہوئی اس نے کہا گھبرانے کی بات کیا ہے اللہ کی رحمت آئی ہے مہمان نہیں آیا اللہ کا کرم آیا ہے گھر میں اور تو کچھ نہیں بچوں کی روٹی بچی ہوئی ہے جو میں نے رات کو بچوں کو نہیں کھلائی کہ رات تو جیسے ویسے گزر جائے گی صبح بھوک سے نڈال بچے اٹھیں گے صبح ان کو روٹی کھلاؤں گی لیکن کیا ہے بچے بھوکے رہ جائیں اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا لے اس سے بڑی خوشبختی کی بات کیا ہے اللہ کیا کتنی پاک بازار کہنے لگی تم مہمان کو اندر بٹھاؤ میں کھانا تیار کرتی ہوں پتا اس کو نہ چلے کہ ہم غریب اور مقلص ہیں اور اس کی خدمت نہیں کر سکتے مہمان کو اس نے اندر بٹھایا وہ بات بات اور کھانا تیار کرنے لگی یہ اللہ کا بندہ اس کو بٹھا کے باہر آیا کھانا دیکھا تو بہت تھوڑا کہا بی بی کھانا اتنا نہیں ہے کہ دو آدمی کھا سکے اور عرب کا رواج یہ ہے کہ جب تک میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے مہمان کھانا نہیں کھاتا اب کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ مہمان بھوکا نہ جائے اگر میں نے کھانا کھایا تو مہمان بھوکا رہ جائے دونوں سرا مشورہ کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ مہمان کو کس طرح خیر ہو کے کھانا کھلایا جائے اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں جب کھانے اور تیار ہو جائے تم مجھے آواز دینا کھانا رکھنے سے پہلے میں دیے کی بتی کو درست کرنے کے بہانے بتی بجھا دوں گا اندھیرا ہو جائے گا کھانا رکھوں گا مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھ جاؤں گا مہمان یہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا ہاتھ بڑھاتا رہوں گا اس طرح مہمان سیر ہو کے کھا لے گا اور اس کی بھوک مٹ جائے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میزبان نے ساتھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا اللہ اکبر اس ہیلے اور بہانے کے ساتھ مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا سبوں کی آزان ہوئی رحمت کائنات کا یہ پاک بات ساتھی نبی کے مہمان کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نماز پجر ادا ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساتھی مہمان کی خدمت توازو کی ہے کہ نہیں اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں ملس واش اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی ہے کہ مہمان گھر سے راضی جائے بھوکا نہ چائے باقی اس سے پوچھ لیجئے کوئی کمی رہ گئی ہو تو یارس اللہ اس کو کہیے مجھے معاف کر دے ہائے ہائے ہائے نبی کی بار میں یہ گزارش کرتا ہے کہ وہی کی کیفیت ہے ہو گئی سرور کائنات علیہ سلاۃ وسلام پر جب وہی اترتی تھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو اس کا علم ہو جاتا تھا کیونکہ سخت سردیوں کی ٹھڑتی ہوئی راتوں میں بھی آپ کی پیشانی اقدس پر وہی کی نزول کے وقت پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے اتنا بوجھ پڑتا تھا اور فرشتوں کی آمد سے صحابہ کو اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے وہی کے نزول کا پتا چلا وہی کا سلسلہ ختم ہوا نبی یہ کائنات مسکرا پڑے صحابی پریشان ہو گیا کہیں اللہ نے راز کو فاش نہ کر دیا ہماری غربت کا پردہ نہ اٹھ جا رہا جھجھکتے جھجکتے کی اللہ کے رسول اپنے مہمان کو پوچھ لیجئے کچھ کوتا ہی تو نہیں ہو گئی آپ نے اپنے پیار سے ہاتھ اٹھایا اپنے صحابی کے کندھے پہ رکھا فرمایا ساتھی ت نے رات مہمان کی کیسے خدمت کی کہ عرش والا عرش پہ بیٹھ کے مسکرا پڑا ہے نے کیا, کیا کہ ارش والے نے قرآن میں تیرے حق میں آخ نازل کر دی ہے کہ والذین الدار ولزین من قبل منتبل من ہا الیہم ولا یجدون فی یدور صدورا سیرو نال انسین وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خطا اے میرے نبی تیری عورت میں ایسے پاک پاس لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ لیتے ہیں تیرے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیتے قرآن میں اللہ نے اس کی قربانی کو یہ بدلا ادا کیا کہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں کر دیا نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ایسور اور تیرے قربانی نے رب کو اتنا خوش کیا کہ رب نے تیری مداح میں قرآن پاک میں آئت نازل فرما دی ہے لوگوں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسان اور قربانی کا یہی جذبہ پیدا ہو کہ مومن مومن کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو اور سمجھے کہ اگر میں کسی کے کام آ گیا تو اللہ اس پر راضی ہو جائے اپنے اوپر خرچ کرنا کون کی بات ہے اپنے اوپر تو ہر آدمی خرچ کرتا ہے اصل میں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یہ آدمی اللہ کی بار میں نے پسندیدہ اس آدمی کی رب کی بار گاہنے پسند قیمت اللہ ہم کو اسی طرح کے جذبات سے بہرابر فرما دے اس کے بعد اسی سورہ حشر میں رب کائنات نے مومنوں کی ایک ہم صبت بیان کی ہے پرمایا مومن وہ ہے جو اپنے سے پہلے مومنوں کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ اور حسد اور بغض مسلط سمجھ لو جو اسلحوں میں امت کے خلاف جو اس امت کے بڑوں کے خلاف جو نبی کے پاک باس کے خلاف اپنے سینے میں بغض اور کینا رکھے قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن وہ مومن نہیں مومن وہ ہے جو اس امت کے بڑوں کے بارے میں دل میں اچھے جذبات رکھتا اور صرف اچھے جذبات رکھتا ہے نہیں کلام مجید میں رب نے کہا ہر نماز میں ان کی مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہے رب رقف لنا ملکمان الزین سبا کو نا جل پی پلو بنا دینا من رب اللہ کریم اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ان کو بھی معاف کر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں جو ہم سے پہلے اب سن لو مسلک کون سا سچا پہلو کو گالی دینے والوں کا مسلک سچا پہلو کی بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مسلک قرآن کے مطابق ہے قرآن کے قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے اور جو ان سے پہلے مومن و مسلمان ہو چکے ان کی بھی بخشش کی دعا مانگتے ربرا شل اخوان نے سبقونا بلیما اور اس آئے سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان کی علامت ہے دعا مانگنا ایمان کی علامت ہے اور بولو ایمان کی علامت کیا ہے دعا مانگنا. دعا مانگنا ایمان کی علامت ہے قرآن کہتا ہے کون ہے مومن جو اپنے لیے بھی دعا مانگتے اور اپنے پہلو کے لیے بھی ربنا رب اللہ اللہ ہم کو بھی معاف کر ہم سے پہلے جو مومن و مسلمان گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر اس کے بعد سورہ حشر کے آخر میں تین وہ ہیں جو توحید کا خلاصہ اللہ اللہ و شہادہ الرحمن الرحیم لو اللہ کیا کہتا ہے اللہ الحب اللہ کے سوا کوئی رب موجود ہو اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا ملید. اللہ کے سوا کوئی روٹی عطا کرنے والا ملید. اللہ کے سوا کوئی شفا بخشنے والا ملید. اللہ کے سوا کوئی بیٹا دینے والا ملید. اللہ کے سوا کوئی پریات سننے والا ہے جب ملکیت اللہ کی تو دے بھی کوئی سستا یہ مسئلہ آج سمجھ کے جانا دینے کا حق حا رکھتا ہے جو مالک ہو جو مالک نہیں ہے وہ دینے کا حق بھی بولو یہ ساری کائنات کس کی ملکیت ہے اور ملکیت اللہ کی مانتے کن سے ہو آئے آئے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی کسی سے مانگنے کے لیے تیار ہو سکتا امیر صاحب یہ سامنے جو گلی ہے اس میں بھی بچھا رہے بھائی یہ دوست جو ہے خاج صاحب چودھری صاحب یہ سامنے گلی میں بھی بچھا دے سائکلیں نکلوا دے اور سامنے گلی میں یہ کہہ رہا تھا توجہ کے ساتھ توجہ ہے کہ نہیں جو نہیں ہے تو پھر ختم کر دے درخت کیوں بھائی توجہ کے ساتھ توجہ پوری طرح محدود کر کے رب کائنات نے کیا کہا ملکیت کس کی ہے اور مالک اگر اللہ ہے تو تم کن سے مانتے ہو یہ اللہ کے بھائی والے شراکت دار ہے پھر کس سے مانگتے قرآن للہ ہے تمامات و ماپ لرد آسمانوں میں بھی ہر چیز اللہ کی زمین میں بھی ہر چیز ہو پھر کون ہے جن سے تم مانگو وہ کون ہے پہلے ان کی حیثیت تو متعین کرو اور ظلم کی بات ہے تھس گئے ہیں توحید ہی سنا سنا کے سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں تم مانگتے ہو زمین والوں سے اور اللہ کہتا ہے ملکیت ہے آسمان والے کی مانگتے ہو زمین والوں سے اور ملکیت کس ہے آسمان والے کی تم تو الٹی بات کر رہے بے شک مانگو لیکن اس سے مانگو جس کی پہلے ملکیت ثابت ہو جس کی ملکیت ہی ثابت نہیں وہ کچھ دے سکتا ملکیت کس کی ہو اس کے علاوہ کسی کی کائنات میں بلکہ یہ اور پھر ایک اور بات کہی کہیں شہادا اور اس سے مانگو جو تمہاری سنتا بھی ہے جو تمہاری اور جو سنتا ہی نہیں وہ تمہیں دیں گے کیا اور جو جانتے نہیں کہ مانگنے والا کہاں کھڑا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ مانگنے والا انہوں نے کیا دینا ہے آلے منہ اللہ جانتا ہے کہ کون کون گداگر کہاں کہاں پہ مانگ رہا ہے کون کون فقیر کہاں کہاں پہ سوال کر رہا ہے کون کون منتا کس کس جگہ پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں اللہ کے سوا اور مسئلہ آج سمجھ ہی دو اچھی طرح دوست ناراض نہ ہو خدا کی قسم ہے جتنا توحید کا مزاق ہم نے اڑایا ہے کائنات کی کسی قوم نے نہیں اڑا کائنات کی کسی قوم میں ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بزرگا دے لے فلا بزرگا آئے ولی پیر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں مانگ رہے ہیں بغداد سے بیٹھے ہوئے یہاں مانگ رہے ہیں بخرے سے اور سنو اور نبی کی زندگی میں بھی جو نبی سے مانگنے آتا تھا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مانگتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگتا تھا اگر زندگی میں گھر سے نبی کو آواز نہیں پہنچا سکتا تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے مرے ہلو کو آواز کیسے پہنچا سکتے ہو کہاں گئی ہے تمہاری عقل تمہاری عقلوں پہ پر کیسے پیدا ہو پر گیا ایک فقیر آیا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا اللہ کے کہ رسول میں فقیر ہوں مجھ کو کچھ لے دیجیے لوگوں کیا کیا چل کے مسجد ربھی میں آیا چل کے ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور کی یا رسول اللہ میں فقیر ہوں صلی اللہ ہوئے آپ نے فرمایا کیا ہے کہا اللہ کے حبیب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مبلس و اللہ سے اللہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ مجھے مدد کرے کچھ سستا ہو خیرا کہاں آ کے مانگا اور نبی کی اور جب نبی یہ کائنات اس کائنات سے رخصت ہو گئی تو پھر نبی کی قبر مبارک مسجد نبی میں موجود تھی کہ نہیں کوئی ایک حدیث کہ کسی بندے نے قبر پہ آ کے سوال کیا کسی بندے نے آ کے قبر پہ بلکہ حدیث اس کے برخت ہے ایک دنیا نبی کی بارگاہ گھر میں آئی کیا لگی رسول اللہ میں غریب ہوں میری کچھ مدد کیجیے اللہ میں غریب ہوں میری کچھ ہائے ہائے تم بزرگوں کہتے ہیں سب کچھ دے سکتے ہیں نبی کا جواب سن لو اور وہ بزرگ جو بزرگ ہیں ان کو اگر بزرگی ملی ہے تو نبی کی اتحاد سے ملی ہے نبی کی جس کی وجہ है ملی ہے اس کا جواب سن لو میں آنسو آ گئے فرمایا امم, تو نے ایسے وقت میں سوال کیا ہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں نبی کے پاس اگر سارا کچھ دے سکتا تو کہتے ہیں, اچھا جا تجھ کو مالا مال کر کیا کہا آج میرے پاس اس نے کہا یاد سنگا میں تو بڑی آس لے کے آئی آپ نے فرمایا اما اگلے سال آما جس طرح کہتے ہیں کہ آج نہیں ہے ویسے اگلے سال اللہ فراخی دے گا تمہیں کچھ تمہاری کریں فرمایا مدد کرے فرمائیے یہ نبی کی صحابی عورت ہے نبی کی صحابی کس کو کہتے ہیں جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو نبی کے روخے پر انوار کو اپنی آنکھوں سے چوبا یہ صحابی اور اس کا عقیدہ بوڑھی کا دیکھو اور تمہارا عقیدہ تو جیسا بھی نہیں تمہارا عقیدہ کیا اس عورت کا عقیدہ دیکھو کتنا کھڑا عقیدہ نبی یہ کائنات نے کہا اماں اگلے سال آنا اما نے کیا جواب دیا یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گے تو پھر کیا ہوگا ہائے ہائے ہائے رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہوگے فوت ہو گے تو پھر چاہ اس ماں کا عقیدہ کتنا خراب قیدا اس ماں کا عقیدہ کتنا ہے تمہیں کیا ہو گیا تم نے عقیدہ کہاں سے بنا اس بڑیا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی فوت ہو سکتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد کچھ مل سکتا نبی کے بعد پود ہونے کے بعد کچھ مل سکتا نبی نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں اگر میں فوج ہو گیا تو میرے خبر سے آ کے سوال کرنا کیا کہا کی فرمایا الرمایا اگر میں نہ ہوا میرے ابو بکر کے پاس آنا اگر میں نہ ہوا تو کیا ہوگا میرا ابو بکر ہوگا میرے ابو بکر کے پاس آنا اور کہنا تیرے آقا نے وعدہ کیا تھا میرا ابو بکر تجھ کو میرے وعدے پہ ضرور دے دے گا میرا ابو بکر میرے وعدے پہ تجھ کو کئی <تصفح> مسئلے حل کر دیا ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ کون ہوگا <تصفح> وہ جس کو کہا کہ اس کے پاس آنا اگر کسی اور میں ہونا ہوتا تو نبی اس کا نام لیتے اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ مرا ہوا چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو کوئی کسی کو کچھ دے سکتا نہیں اور لینا ہے تو زندے سے آگے لینا ہے ستا و خیرات تو کس سے لینا تم کیا کرتے اور اگر جولی پھیلانی ہے تو کس کے آگے پھیلاؤ زندہ کے آگے کس کے آگے اللہ لا الہ اللہ الحی ال زندہ ہمیشہ زندہ جس پر کبھی موت جس کو نہ نیند آ نہ موت اللہ ملک و شہودا ہوور رحمان اور اس رب کو پکارو جو بڑا رحم کرنے والا اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی کائنات میں دوسرا کتنا رحم کرنے والا حدیث بتلائی تھی پچھلے دنوں کہ گز بدر کے دن ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گوشت سے نکل کے بھاگا میدان بدر میں پہنچا تپتی ہوئی ریت پہ پیر پڑے تھوپ کی تمازت میں پیروں کو جلایا بچے کے منہ سے سیخ نکلی ماں کے کانوں سے ٹکرائی ماں کی ممتا دوڑتی ہوئی باہر آئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کائنات میں کوئی وجود اللہ جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کے بیٹوں کو ماں کی خدمت کی توفیق توقع ماں سے پیارا وجود اللہ کی قسم ہے ماں کی نعمت کو وہی شخص جانتا ہے جس کو ماں کے احترام کا اس کے پیار کا اور قرآن و حدیث میں اس کے مقام کا علم ہے یا جس نے ماں کے پیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ماں کا سایہ نصیب ہے اللہ کی قسم ساری کائنات کی دعائیں ایک طرف اور اکیلی ماں کی دعا ایک طرف اس لیے کہ ماں کے سینے سے جو بیٹے کے لیے دعا نکلتی ہے نا وہ کو مہولا دیتی ہے اس لیے کہ دل سوچتی ہے آج میں سوچتا ہوں اب ہم خود بچوں کے باپ ہیں جوان بچے ہو گئے ہیں ماں اتنا پیارا وجود ہوتا ہے آج تم میری والدہ کا فون آیا کہ بیمار ہیں سخت اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی سخت بیمار ہوں تم مجھے آ کے دیکھ لو میں رات کا بڑا تھکا ہوا تھا رات کو وہاں جا کے درس دیا ساری رات جاگا ہوا تھا کئی دنوں سے تھکا ہوا لیکن والدہ کا ٹیلیفون آیا میں گیا میرے خیال میں والدہ ماجدہ کو کوئی ایک سو چار کے قریب بخار تھا بہت زیادہ بخار میں جب گیا ماں نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھا لیا میں ان کے سینے سے لگا اللہ جانتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ان کا بخار اتر گیا تھا میں حیران ہو گیا میں نے کہا کہ ماں کیا عجیب وجود ہے میں بہت تھی عادت میری یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جا کے والدہ کو مل کے ٹاؤن میں کہنے لگی اور بھی بڑے بچے تھے بیٹھے ہوئے سارے والدہ کے کہنے لگی یہ بچے مزاق نہ کرے مجھے تو تیری جدائی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ ماں کتنا عجیب وجود ہوتا ہے ماں کا یہ نعمت اللہ کے بندوں جس کو رب نے دی ہے اس کو اس کی قدر و منظ جاننی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کی خدمت کی توفیق توفیقہ فرمایا ماں کا اتنا زیادہ مقام ہے پوری دنیا میں کسی کا اتنا مقام نہیں حدیث میں آیا ہے ایک آدمی نے نبی پاک سے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے مال دیا ہے دولت دی ہے جوانی دی ہے میرا جی چاہتا ہے میں کسی کی خدمت کروں کس کی خدمت کروں آپ نے فرمایا ماں کی اس نے کہا یارسول اللہ اور کس کی خدمت کروں فرمایا اور ماں کی اس نے کہا یار اور کس کی خدمت کروں چوتھی مرتبہ کہاں فرمایا باپ کی تین مرتبہ نبی نے ماں کے سوا کسی دوسرے کا نام ماں عجیب اللہ تعالی کی عجیب ممتا ہوتی ہے ماں تو ذرا واقعہ سنو حدیب سے پاک نے دعا بھی کرو کہ اللہ میری والدہ کو صحت ہٹکا فرمائے اللہ سب کے والدین کو صحت ہٹکا فرمائے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جوانی اللہ نے دی اور والدین کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کی توفیق ادافی انہوں نے جنت لے لی اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار کرایا تو والدہ کی تذکرہ آیا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اس بچے کے چیخنے کی آواز آئی اس کی ماں دوڑتی ہوئی باہر نکلی حدیث کے الفاظ ہے ماں تھی نہ ماں دوڑی ہوئی باہر آئی اپنے بچے کے پیروں کو جلتا ہوا دیکھا جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کے پیروں کی تلیوں کو اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا اس کو چومنے لگی کبھی آنکھوں پہ رکھتی ہے کبھی ہوٹوں پر جلے ہوئے تلمکھ کہ میں سچ کے میرے بچے کے پاؤں ہوئی جلنے میں آیا صحابہ نے یہ منظر دیکھا سورے اکٹھے ہو کے دیکھے دیکھ. شور کی وجہ سے نبی کائنات کو پتا چلا نبی کائنات باہر تشریف لائے دیکھا کہ صحابہ کا جمگا ہے آپ نے فرمایا ساتھیوں کیا بات ہے بڑے اکٹھے ہو کہہ لگے یا رسول اللہ ہم نے ماں کی محبت کا آجمن مزب... بچے کو رب نے ماں کے دل میں بچے کے لیے جو محبت رکھی ہے وہ ایک بیٹا سو رکھی ہے ایک بیٹا محبت کے سو گرجے ماں کو بیٹے کے لیے ایک بیٹا سو محبت دی گئی ساری کائنات میں سب سے زیادہ کہا یا رسول اللہ 99 حصے کس کے پاس ہے فرمایا ننانوے حصے محبت کے رب نے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں ننانوے حصے محبت کے رب نے اپنے پاس اپنے اور پھر نبی نے کیا بات فرمائی فرمایا اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے پاؤں کو دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پہ جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تو اس کا مالک اپنے بندوں کو آگ میں جلپا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں سے پیار کی وجہ سے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں بندوں کو بخشنے کے لیے کہ بندہ کوئی چھوٹا سا کام کر دے میں اس کو معاف کر دوں کوئی بندہ نیکی کا چھوٹا سا کام کر دے اور میں اسے کوئی کام تو کرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہہ رب کے ساتھ کسی کو شریک <متابع> پھر رب کی رحمت کو دیکھ نبی <متابع> یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا <متابع> رب مہربان بندہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے پھر آتا ہے رب کے پاس معافی مانگتا ہے ابھی بندہ اپنے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گراتا کہ رب معاف کر دیتا ہے فرشتے کہتے ہیں یہاں اللہ یہ تو کل بھی غلطی کر کے آیا تھا کل بھی معافی مانگی تھی ہائے ہائے حبی کے الفاظ یہ تو کل بھی گناہ کیا کل بھی معافی مانگی آج پھر گناہ گنا کر کے ہاتھ پھیلا کے آؤ اللہ کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں حدیث سے پشتی ہے نبی کائنات نے کہا اللہ اپنے فائشتوں کو جواب دیتے ہیں اور تم یہ نہیں سوچتے کہ کل گناہ کر کے میرے پاس ہی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا نا آج بھی گناہ کیا آخر میرا احساس ہے تو مجھ سے معافی مانگتا ہے نا مجھے جانتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے تبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے اور جو مجھے حیا آتی ہے کہ مجھ جیسے تنگور کے دروازے پہ کوئی مانگتا ہے اور مانگے اور خالی ہاتھ چلا جائے مجھے حیا آتی ہے جاؤ میرے پرستوں گلا رہو ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گرے کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے اتنا رحمان الزلہ اللہ اللہ هو الرحمن رحم کر انتہائی بخشنے کے لیے بہانے دھو گیا اللہ اللہ الملک باب بھی کون ہے اللہ کیا کہتا ہے اور بولو بادشاہ کون ہے لا. اور یہ موسی والا اس کی کوئی حیثیت لا. هو اللہ لا الہ ال تیرے باپ کا قانون نہیں چلے گا قانون چلے گا تو اکم الحاکمین کا چلے گا کیونکہ اصل بادشاہ وہ ہے اس کے علاوہ کسی کا قانون چل سکتا <تصف> القدو کیوں چلے گا تو پلید ہے وہ پاک ہے وہ وہ وہ خود بھی پاک اس کے قانون بھی اس کے حکم بھی القدوس السلام تو سراپا رحمت ہے وہ سراپا رحمت ہے القدوس السلام ال سلام المامن المحمن العزیز الجبا المتک سبحان اللہ اما کوئی اس کا شریک الخالق پیدا کرنے والا بھی الباری بھی تصویر بنانے والا بھی المصد لاہ الاسما سارے برے نام تیرے اور سارے اچھے نام یہ گینڈ ماسٹر ہے کوئی سرمے والی سرکار ہے کوئی ڈاکیا ہے کوئی جمعدار کوئی سوبے دار کوئی لٹےرا کوئی ڈکیش کوئی کچھ کوئی کچھ اور وہ یہ سارے لوٹنے والے وہ سب کچھ لٹانے والا یہ سارے لینے والے وہ دینے والا یہ سارے مانگنے والے وہ اتار کرنے والا یہ سارے لالچی وہ اسطمد اس کو کوئی کسی کی احتیاط لہول اسماؤل یہ سب آپ اب بندو اگر تم اس کی تعریف کرو گے تو اس کے خزانے میں کوئی زیادتی ساری کائنات اس کی تعریف کریں گے تم نہ کرو تو کوئی فرق اور کرو گے تو اپنا سنوارو گے کرو گے تو اس کو کیا سبوا زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی تفریح کرے وہ آسمانوں کا اس کو کیا؟ سورہ حشر کی آخری تینار ذرا ان کی فضیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا رات کو سوگو تو یہ تین آیتیں پڑھ کے سو رات کو سوگو تو یہ تین آیتیں یاد ہے کہ نہیں وظیفہ اصلی جیلی نہیں جو دو دو گانے میں بازار میں بکتے ہیں بزیفہ. اصلی وظیفہ قرآن کا رات کو سوو تو سورہ اچر کی آخری تین آیتیں پھر کیا ملے گا نبی کائنات نے کہا تم سو جاؤ جب تک تم سو رہو گے ستر ہزار پرشتہ تمہاری بخش کی دعا مانگ کر رہے گا ستر ہزار پرشتہ تمہاری بخش کی تم سوئے پرشتے جاگ رہے ہیں تیری بخش کی دعا مانگا. اور جس کی بخش کی دعا پرشتے مانگیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی دعا ہو سکتا ہے اور سوچو پھر یہ رب نے بخش کا بہانہ نہیں بنایا ہوا تو اور کیا بنایا ہوا وہ تو بخشنے پہ آیا ہوا ہے کوئی بخش مانگنے والا ملے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حاطب ابن بل رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ سے کہاں پہ ارادہ کیا اللہ سے دعا مانگی اللہ میری التجا ہے کہ جب تک میں مکے کے قرب و جوار میں نہ پہنچ جاؤں مکہ والوں کو میری آنے کی خبر اب نبی مانگے تو رب قبول نہیں کرے گا اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ نبیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے رب سے مانگنے سے ہی ملتا ہے نبیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے رب سے اور مانگے بغیر نبیوں کو بھی کچھ ملتا کن کو ملا کن سے ملا رب سے اور نبیوں کو اگر رب سے ملا تو نبیوں کی امتوں کو بھی رب سے ہی مانگنا چاہیے نبی کے امتیوں کو بھی کس سے مانگنا چاہیے رب سے مانگا اللہ میری دعا ہے کہ جب تک میں مکہ کے دروازے پہ نہ پہنچ جاؤں مکہ والوں کو میری احمد کی خبر حضور مانگا ایک صحابی ہیں جنگ بدر کے ساتھ ہی وہ مجھے حضرت ہا اب ابن بلتا رضی اللہ تعالی ان کے رشتے دار رہتے تھے مکین سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کا مقابلہ اگر میرے رشتے داروں نے حضور کی مخالفت کی مارے جائیں گے اس لیے نیک نیتی کے ساتھ کوئی بری نیت سے نہیں نیک نیتی سے ارادہ کیا کہ اپنے رشتے داروں کو خبر دے دوں تاکہ رشتے دار کوئی اپنا بچاؤ کر لے یا اسلام میں ایک لوڈی خط دے کے روانہ ایک لوڈی اپنی خط دے کے اپنے رشتے داروں کے پاس روانہ کی مکہ میں تاکہ ان کو خبر دے دیں ادھر مدینے سے لوڑی نکلی ادھر جنت سے ادھر آسمان سے جبریل نکلے ادھر لونڈی چلی ادھر آسمان سے جبریل چلے جاؤ ایک لونڈی خط لے کے جا رہی ہے راستے میں گرفتار کر لو رب کا وعدہ پورا ہوگا رب کسی کو خبر ہونے حضرت علی کو حضور نے بلایا صلی اللہ علی فرمایا علی اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ جو ایک عورت مکہ والوں کو خبر دینے جا رہی ہے تمہیں پلام وادی میں ملے گی وہاں جا کے اس کو گرفتار کر لو تاکہ مکے والوں کو ہماری لشکر کشی کا علم ہونے نہ لگائے حضرت علی نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سر پر ڈھانگے اوٹنی کو دوڑایا غلام کہنے لگے کہ آقا آپ اتنی تیزی سے چلے جا رہے ہیں کہیں راستے میں عورت ادھر ادھر نہ ہو جائے ہائے اور مومنوں کا اپنے نبی کی بات پہ کتنا یقین ہے سچا نبی ہے نا نبی کابیان کا تو نہیں ہے کہ چلا کہاں بیٹا ہوگا پھر سوچا کہ اگر نہ ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی گھر میں امید تھی بچاؤ نے چل رہا بیٹا ہوگا پھر سوچا نہیں ہوا تو لوگ کہیں گے اچھا نبی ہے جیتا کہ لگا بچہ نہیں بچی ہوگی سوچا کہ آخر کچھ تو ہوگا کٹی نہ ہوگی کٹا تو کچھ تو ہوگا کچھ کو کہا بچی ہوگی کچھ کو کہا بچہ ہوگا کہا جو ہوگا گا سے پوچھ لو میں نے تو یہی کہا تھا ان کو پوچھ لو میں نے تو سال گزر گیا یا بچہ ہوا تھا یہ بھی نبی ہے یہ بھی اب بڑا پریشان ہوا لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ نبی کے گھر کچھ ہو جائے تاکہ نبی سچا ہو جائے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں, رہے ہیں. کو ہی نبی نے کی ہے اخیر ہسپتال میں لے گئے ڈاکٹروں نے کہا نہ بچہ نہ بچی پیٹ میں رسولی ہے ایک یہ بھی نبی ہے اور سچا نبی حضرت محمد و رسول اللہ جوتے کی علامت ایک پادری سے مناظرہ ہوا عبداللہ آٹو کلاں بھر جائے گا کئی دن گزر گئے مہینے گزر گئے نہ مرا کہ وہ تو نہیں مرا کیا ایک دن تو مرے گا ہی نہ یہ ہے بھائی ایک دن تو زندہ رہے گا تیرا باپ بھی مرا رہا ہے محمد الرسول سب کہو صلی اللہ ہو سچا نبی حضرت علی نے غلام کو کہا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے ملے گی تو اس کی بستی میں ملے گی جس بستی کا نام محمد نے لیا ہے <سلام> <سلام> صلح ہو اس بستی سے پہلے مل سکتی ندینے کی بستی دوڑے اس بستی میں پہنچے آگے دیکھا کہ ایک عورت ٹوٹنے کے سوار جا رہی پکڑ لیا کہا کہاں سے آئی ہو لدینے سے آئی کہاں جا رہی ہو مکے جا رہی ہو کہاں خط نکالو کون سا خرچ فرمایا وہی خرچ جو تم لے کے جا رہے ہیں میرے پاس تو کوئی خرچ ہے حضرت علی نے غلام کو کہا تلاشی لو تلاشی لی ختم ہوئی حضرت علی کے غلام نے کہا جناب میں نے تو تلاشی لی ہے ختم ہوئی آپ نے فرمایا پھر تلاشی لو پھر تلاشی لی سارا سامان کھانا پینا ختم نہیں آپ نے فرمایا پھر تلاشی لو آخر وہ تیسری مرتبہ تلاشی لو کر تیسری مرتبہ غلام کہنے لگا جناب اس کے پاس کچھ ہو تو ملے ایک ایک چھان مارا ہے سامان کا حصہ کچھ بھی نہیں حضرت ایلی نے کیا ایسا اپنی تلوار نکالی کہاں کعبے کے رب کی قسم ہے ہماری یہاں کے بوکا کھا سکتی ہے محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی جب نبی نے کہا خاتف اس کے بات ہم کو نہیں ملا نہ ملے خط اس کے پاس ہے نبی کی زبان کبھی جھوٹ بول سکتی nee. یہ ہے نبی کا احتمام یہ ہے نبی کی سچائی کا بے یار تلوار نکال کے اس عورت کی غرض کرائے کہ سن لے اس رب کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ نہ بھولتی ہو سکتا ہے خط ہم کو نہ ملے نہ ملے لیکن خط تیرے پاس ہے کیونکہ جس کا رشتہ آسمان کے ساتھ ہے اس کی زبان کبھی غلط کہہ سکتی اس کے مطلب خدا نے کہا ما یم دیکھو یہ تو وہی سنو نکالو جی تو گردن اڑا کے پھینکتی اس عورت نے اپنے میڈیوں کو کھول اپنے بالوں کے نیچے میڈیوں کے اندر گنا ہوا خد. نکال کے رہے حضرت علی نے کہا اللہ اکبر و صدق رسول اللہ اللہ سب سے بڑا اور اس کا رسول سب سے بڑا سچا اس کا رسول کبھی غلط بات کیا سچا پکڑ کے لائے مدینے پہنچے عورت گرفتار کر کے لائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کر دیا پہلے انکار کیا پھر جب دیکھا کہ اب بچاؤ نہیں کہنے لگی ہاتب ابن نے بلتا نے دیا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تلوار باہر نکالنے کہا یا رسول اللہ میں اس کی جا کے گردن اڑا دیتا ہوں نبی کائنات نے فرمایا فاروق اپنی تلوار کو میان میں یا رسول اللہ اس کو معاف فرمایا تم نہیں جانتے ہاتب وہ ہے جس نے جنگے بدر میں شرکت کی ہے عاطف وہ ہے جس نے جنگے بدر میں شرکت کی ہے اور اس والے نے کہا ہے جنگے بدر کے مجاہدوں جو جی چاہے تھا میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا فرما دی ہے میں نے جنت تمہیں لکھ کے یہ جنتی ہے غلطی ہو گئی انسان ہے غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف کرے لیکن کسی جنتی کے بارے میں کوئی برا نظریہ قائم کیا جا سکتا اس کو رب نے جنتی کہا جنگ بدر کا جنتی خدا بند اس صورت میں اسی کا تذکرہ کیا کروایا ہے میرے حبیب پان صلی اللہ ہو اس کی نیت بری نہیں نیت نہیں لیکن غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کرے تم بھی اس کو معاف کر دو اللہ اس کو معاف کرے تم بھی اس کو اسی صورت کے آخر رب کائنات نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا کہا مومن عورتوں مومن وہ عورت ہے جو کسی معاملے میں بھی اللہ رسول کی نافرمانی کا ارتکاب لا یا عورتوں کا نام لے کے کہ کہا کیوں کہ توحید کے عقیدے میں زیادہ کوتاہی اور خلل اگر واقع ہوتا ہے تو عورتوں میں ہی واقع ہوتا ہے عورتیں ڈل یقین ہوتی ہیں عورتیں زی و اتکار ہوتی ہیں میری بہنوں سن لو تمہیں اپنے عقیدوں کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے اس لیے کہ اگر خواتین کا عقیدہ درست ہوگا تو آنے والی نسل جو ان کی گودوں میں پرورش پاتی ہے ان کا عقیدہ بھی درست ہوگا اگر بہنوں کا عقیدہ خراب ہو جائے تو نسل جو ان کی گودوں میں پرورش پائے ان کا عقیدہ کبھی درست ہو سکتا ان کی عقیدے کی پختگی کی بہت ضرورت ہے اور لوگوں تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے مردوں تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے عورتوں کا دم چھل بن کے رہنا نہیں بڑا کم خراب ہو جائے گا ایک دن میں مسئلہ کیا ایک مہنگے کے درامہ صاحب یہ جی مسئلہ نہ کرے کرو سال جا کے بڑی چھلکا پیدیا بڑا نیک آدمی ہے تو. جی پہلے ہی بڑی مشکل سے لے کے آتے ہیں ان کو مسیح میں آپ ایسے مسئلے کرتے ہیں پھر گھر میں وہ چتراہ ہوتی ہے نکاح تجھ پہ ضرور ہونی چاہیے ایسے پہ بندے پہ ضرور کہا تھوڑی ہوتی ہے زیادہ ہونی چاہیے تو بات ہے بہنوں کو سمجھاؤ خواتین کو سمجھاؤ کہ اللہ کی بندی ہو قیامت کے دن انشاءاللہ شاء تم اگر تو عید پر عامل ہوگی تم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی اللہ تم کو مرضوں سے بھی پہلے جنت میں لے جائے گا لیکن مرضہ تم بھی خیال کرے تم بھی اپنے گھروں میں توحید کا پوری طرح احتمام کرو کہ اور کوئی غلطی خواتین سے ہو جائے ہو جائے لیکن رب کی توحید میں خلل آنے مرد بھی بڑے ہی ہے کوئی تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے وہ آج بھی کوئی فکر نہ کرک میں تجھ کو ایسا طویز لا کے دوں گی سارے کام ٹھیک ہو جائے آج جی کہتا ہے، بی بی، لے دے تویز تم مرا ہوا ہے اگر طویزوں سے کام چلتا بات میں نے آج تک اس بات کے کبھی گفتگو نہیں کی ہے کئی عقل میرے پاس بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں علامہ صاحب تم کے سامنے کر دیو میں کر کے دیکھا تو میں اپنے واسطے ہی نہ کر لا کیسی عقل ماری گئی ہے لگے بیوک خدا کی قسم ہے اور اہل حدیث ان کی پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے کئی اہل حدیث ان کی اصلوں پہ بھی پردہ اور دیو وقوب ہو تم کو کھاتے پیتے ہو اور جن سے تاویز لاتے ہو وہ تو منگتے ہیں اگر ان کے تویذ تمہارے کام آ سکتے ہیں تو یہ خود سرمایہ آدھار کیوں نہ بن جائے کوئی اصل اللہ نے تمہیں دی ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے اللہ کی قدم ایک گزرنے والے میں ہمارا دوست کا نام نہیں کرے تھے نام لینے کا کیا فائدہ اس کی دکانداری اور چل جائے گی وہ بیچارہ چارا ہوا ہے ہمارے ساتھ پڑتا رہا ہے بچے میں ایک دفعہ اس کو ملنے کے لیے چلا گیا اس محلے میں گیا اس کے آگے بھائی لگے بہن مولوی صاحب آپ کو ہیں میں دیکھا بڑی بڑی لمبی گاڑیاں میں نے کہا مولوی یہ کون ہے میں کہ تکلیف ہے کیا لگ رہا ہے کاروبار ذرا خراب ہے میں کیا ان کا خراب ہوا ہے اور تیرا ٹھیک ہو گیا ہے یعنی ان کا خراب ہوگا بیڑا لینا تبھی تو تیرا ٹھیک ہوگا میں نے کہا ایسے الو ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے پاس تو دس دس لمبی کار ہے جس کے پاس تم کاروبار کی ٹھیک ہونے کا تفیظ لینے آئے ہو اس کے پاس تو ڈیڑھ انچ کی سائیکل بھی نہیں ہے تو کیسے بےکوف نہیں سمجھا اور اللہ نے مومن کو عقل مند بنایا ہے اللہ نے مومن کو ذرا ایمان کی بات ہے تم ذرا میری بات کو توجہ سے سنو غور کرو تو تمہیں دل لگے گی بات اگر اس کا طویز تیرا کاروبار ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کا اپنا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا اس نے اپنے لیے طویزوں کی قیمت کیوں مقرر کر رکھی ہے ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اللہ ان کی مفرت کرے مولانا حافظ عبدالحق الحق صاحب صدیقی رحمت اللہ ہے شاہی والے خدا کی قسم ہے میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں مسلح انہوں نے مجھے کہا کہ ایک عورت میرے گھر آئی اس نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا میرا بیٹا جی میری طبیعت میں مشرق اخبار آتا تھا میں نے وہ نیند میں ہی اس کی پوری پھاڑی اس کا ایک ٹکڑا پا جائے گا ایل ایل لے جا ہیں خدا ہی دو دن کے بعد بیٹا مل گیا وہ بڑی شریری پانچ سو روپیہ نقد اور ایک میرا جوڑا لے کے آئی رابط دیت. صاحب آپ کے طویز نے بچا میرا گمشدہ جو ہے وہ تلاش کروا دیا کہ پانچ سو روپیہ دے کے چلی گی میری بیوی میرے گا تیرا بیڑا گرے ہو جائے میرا بھائی سولہ سال سے گمشدہ ہے اس کا تو تو نے تلاش کروا دیا میرے ساتھ ہی تیرا بہر ہے میرا بھائی سولہ سال سے گمشدہ ہے آبر صاحب خود کہتے ہیں ایمان سے مجھے سنایا لگے سارا مچھر اخبار اٹھا کے میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا لے اگر تم ہی لے لے یعنی عقل ماری گئی لوگوں کی یعنی عقل پہ پردہ پڑ پر گیا ہے عجیب لوگ ہیں اتنی دہی پلیٹ کھا لوگوں میں آپ خدا کا خوف ہے اور یہ سارے دماغی خلل اور نقائش کہاں سے پیدا ہوئے اللہ کی توحید کے عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے توحید کے عقیلے میں فرق آنے کی مگر اگر اللہ کے توحید پر ایمان ہو تو ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت باقی پھر مومن کو عقل بھی آتی ہے پھر مومن کو عقل بھی سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھ کو دے کے سوا روپئے کا طویز روٹی دلوا سکتا ہے تو مجھ سے سوا روپیہ کیوں مانگتا ہے اور ہمارے سیال کوٹ کا واقع ہے یہ میرا اپنی آنکھوں ایک بڈا جس کی قبر کے اندر ٹانگے تھے اور اس کا نچلا دھڑ مفلوج نچلا دھڑ اس کی آج سے میں کوئی پچیس سال پہلے کی بات میں آج کر لوں تیس سال پہلے اس, کا, اس کی فیس تھی رنگ کا مرغا جتنی دیر وہ سیال میں رہا کالے رنگ کا مرغا سیال میں ملتا ہی نہیں تھا کم ہوتے ہیں اس کی فیس تھی یہ تھی تویز تھی اور کہتے تھے جی اس کا تویز صحت کے لیے بڑا مجرب ہے وہ میں نے کہا صحت کے لیے اس کا طویز جو خود فالک زدہ ہے اگر اس کے تعویذ سے صحت مل جاتی تو اس بدبخت کی اپنی صحت کیوں نہیں ہے نہیں سمجھ بات حوصلے بنائے ہوئے اور یہ سارا قصور ہے اس بات کا کہ اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے او میں تمہیں نسخہ بتلاتا ہو نہیں سکتا میں بتلاتا ہوں رضا. کسی کے پاس جانے کی ضرورت नहीं. نہیں ہے کسی کے رزق میں کمی ہے آئے بابج ہو کے خدا کے گھر میں آئے اپنے آنسو کا نذرانہ لے کے آئے اور دو رقط قضاء حاجت کی پڑھے دو رقط پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگے جو محمد الرسول اللہ نے مانگی ہے انشاءاللہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ اللہ اس کے رزق میں فراخی یتا پر مارے گا مانگو تو رب سے مانگو مانگو تو کس سے مانگو اور تم فقیروں کے نام سے گڑی سے مانگو اگر کوئی شخص کسی پھٹے ہوئے کپڑے والے کے پاس فخ منگے کے پاس فقیر کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جائے کرو مجھ کو پیسہ دے دے لوگ کیا کہیں گے بولو کہیں گے کیا کہیں گے پاگل ہے کیا کہیں گے یہ پکیر پکیر سے مانگ ہے اور جا مان کسی بڑے آدمی سے جا کے مانگ رہا جو تجھ کو دے دکھائے قرآن یہی کہتا ہے قرآن کہاں ان سے مانگتے ہو جو خود محاج ہے اور کن سے مانگتے ہو جو خود اور ان مانگو اس سے مانگو جو پوری کائنات کو عطا کر دے اس کے خزانے میں اتنی کمی نہ آئے جتنی چڑیا کے چوچ بھر کے پیری پانی پینے سے سمندر میں کمی نہیں آتی ہے چڑیا کے چوچ بھر کر پانی پینے سے سمندر میں کمی سن لو کڑی طویل ویز کا پیدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کریں ستر ہزار آدمی کھڑا ہوگا ستر ہزار آدمی کھڑا ہوگا اللہ کے پرشتے حساب و کتاب لینے کے لیے کھڑے ہیں ترازو قائم ہوگا ناما حمال تولنے کے لیے ستر ہزار آدمی کھڑا ہوگا اللہ پرشتوں کو کہے گا ان سے حساب کتاب نہیں لینا ان سے حساب کتاب ادب کے الفاظ ہے اللہ ان کو کیا کرنا ہے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے کیوں جنت فرمائے یہ وہ ہے کبھی مصیبتوں میں انہوں نے طویض جھاڑ پھونک نہیں کروائی جب بھی کوئی مصیبت آئی میری بارگاہ میں سر چکایا اور جو میری بارگاہ میں سر چکاتا ہے میں اس کا حساب بھی نہیں لیتا بغیر حساب کے اسے جنت ہو پھر فرما دیتا ہوں اللہ, کا اللہ نے مومنوں کو سب سے بڑی دے دے سکتے اللہ سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مانگوں کو پورا کروا دیا آج مانگنے کی رات ہے آج مانگنے کی رات ہے کہ ان پانچ راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کئیوں میں گناہ فریادی بن گیا